کتاب ملک عزارت اوته تجزین نه کوور دی اتکم ت جزینې خبرئ اورو مسلا روان د ف کتاب کار را مامن فی في مقاات او بعضو ک عدی بعض کتابابت فاجو او ود مقاتب بعد ب کتابت آ کی کې ب د باخ نه اج شي م حکو میں سرے حاصل لاما ح بد د حکو د ح دی کو حکو میں دعبد آبن ہوئی. قارار مقاتب عبدن من حفاد محروم اوزار کی خوبصورت جنات کی اور قیمت پر اعظمی اعظمی کی ماں باپ کے میں کتاب تین در روپے بھاتی ہم حقام دعوت تو جاری کی گی حقام دفر پہ نے جاری کی گیم کم او نام چاگز کی طاوت و کم داغ کی تعبتار جمولات روپے در کم پہ درادشی گشتون کی مکاتب کتابت میں لکھی لکھی گیس ہوتابت مکاتب مکاتب بھائی, دا مقاتب بھائی. دا سید مقاتب بھائی. اللہ و کتابت مقاتم سلما مکاتمر سرما رسول اللہ اللہ نے کڑے, کڑے نہیں داد حجاب کئی اغول بحان تم سلی غلام تمہارے محارم دے بیما نشکا دی روت او داغے جواب دائمو چو غلام سیدہ او او ایمان ای غلامات تارک مسلدا صلاح مزائم و سلاس و حجاب غلام سیکھی دج وابی چیافل تحجاب غلام نہ حرش حجاب حکر چیز بدر کتابت موجود دے چ بدلا بت کتابت ادائشی تحیر الحجاب دیو لکھ کرکی چدار خصوصیت تو محاط ن غلام نہ حرشت دے سطر وداوتی خصوصیت کاتب سبدر کی دعوت موجود ہی دیبت حجاب گئی حناف حجاب گئی نہ غلام نہ ودا جانے دے اس پر کہا تھا جی میں نے سمانا دا مراد حجاب کامل دے حجاب مختمستہ لیکن حجاب کامل لو کا غلام تگ را تگ مقالمات تو ضرورت پی مینا با جائز دا مکل بدل کتابت تعوت موجود او آواز آئی نف کار سے کامل تر جاپ کی منیشی خ مکالم منیشی بلا دردین